خلافت کا شوق زید بن علی ایک دن ہشام بن عبد الملک کے پاس آئے اور ان سے کہا مجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے دل میں خلافت کا شوق ہے کہ نہیں لیکن تو اس کا اہل نہیں کیونکہ تو ایک باندھی کی اولاد ہے ہشام نے جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا میرے دل میں خلافت کا شوق ہے تو دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور آپ کا یہ کہنا کہ میں باندی کی اولاد ہوں تو اسماعیل علیہ السلام بھی باندی کی اولاد تھے اللہ تعالی نے ان کی نسل سے خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور حضرت اسحاق ایک آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہوئے اللہ تعالی نے ان کے بطن سے یعقوب علیہ السلام کو پیدا کیا اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل تھے جن کے برے اعمال کی بدولت ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی گئی تھی